اب یہ حدیث جو آپ نے لکھی بھائی یہ تو آپ حوالہ لکھتے کہ تم میری مثل ہو اور میں تمہاری مثل ہوں لیکن جو حدیث شریف میں ہے وہ یہ ہے جو بالکل واضح حضور علیہ السلام وصلی روزہ رکھتے تھے وصل کہتے ملانے وصلی روزہ مطلب یہ کہ اس میں نہ افطار ہوتی اور نہ سحری روزے سے روزے کو ملا لیا جاتا مسلسل چالیس چالیس دن تک حضور ایسے روزے رکھتے صحابہ اکرام علی مریدوان کو جب معلوم ہوا تو صحابہ نے بھی حضور کی نقل کی اطاعت کی ایک و دو دن میں وہ لڑکھڑا نے لگے ظاہر کہ عام آدمی کے بس کی تو نہیں کہ چالیس دن تک کھائے نہیں پیے نہیں حضور نے فرمایا کیا معاملہ صحابہ نے, کہا حضور نے آپ کی نقل کر رہے یعنی حضور تو چالیس چالیس دن تک نہیں کھاتے نہیں پیتے تو حضور نے اس وقت فرمایا او مسلی تم میں کوئی میری مثال ہے صاحبہ سب خاموش ہو گئے کسی نے بھی آیت نہیں پڑھی ہولی أَنَا انا بشروم ہم تو آپ کی مثل ہیں پرانے مجید فورقان حمید کہتا سب سے فرما آئیے کم تم میں میری مثال اور اس کے بعد فرما سنو میرا رب مجھے کسی عالم میں کھلا دیتا کسی عالم میں پلا دیتا ہے تو تم میری مثل نہیں بن سکتے آپ اگر اس کا حدیث کا حوالہ لکھتے ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کرتے کیا ہے مطالف مناقب حضرت علی دریاب امر یہ کہ کیا یہ قول صحیح ہے یہ قول ہماری نظر سے نہیں گزرا جو گزرا ہم نے آپ کو بتا دیا ٹھیک ہے اور جی اور کوئی ساتھ نا جی بولیے کھڑے ہو جا ذرا لوگ آپ کی زیارت بھی کرتے رہیں گے بارے لوٹ تو وہاں رکھو میری گڑیا جی